وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهُ قاضی عیاز ابن موسیٰ ابن عیاز ملکی رحمت اللہ تعالیٰ کی کتاب الشفاء بتعریفی حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے آج کے جو ثبت میں بحث سے وہ دو فصلے انشاءاللہ مختصر سی ہیں جو ہم پڑھیں گے اور اس میں جو کی ہے قاضی اعظم کی رحمت اللہ تعالی نے ایک تو یہ کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معراج کی رات اللہ کے بارگاہ میں قریب سے قریب تر ہونا ان دونوں حوالوں سے گفتگو کی ہے تو پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام کرنا گفتگو کرنا تو معراج کا جو واقعہ ہے جو کہ ونجم کے اندر بیان ہوا ہے یعنی میراج کا سلسلہ دوسرا حصہ کہ جو مسجد اقسا سے آگے جانے کا ہے جس میں فرمایا و نظم ہوا اس چمکتے تارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم جب وہ معراج سے اترے اور و نظمی ادا ہوا کا معنی امام جعفر صادق ابی اللہ تعالیٰ عنہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ جب وہ میراج کے لیے اوپر گئے ہوا اترنے کے لیے بھی اور چڑھنے کے لیے بھی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ اشارتن گفتگو ہوئی ہے گفتگو مرد. اشارتن سری اللہ تبارک و تعالی نے یہ الفاظ شادنی فرمائے کہ یہ ملاقات کس کی کس سے ہوئی کس کی کس سے ہوئی فأوحا الى عبده ما أوحا کہ بندے کی طرف اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی اپنے بندے کی طرف وہی کی جو وہی کی اس میں یہ نہیں فرمایا کہ کس نے کس کی طرف وحی کی کس نے کس کی طرف وہی کی یہ بات شاید نہیں فرمائی اسی طرح الم شدید ذو ز کہ ان کو سکھایا بڑی قوتوں والے نے جو بڑا دانہ ہے اب اس سے مراد کون ہے کہ جس نے سکھایا یہ بھی واضح الفاظ میں نہیں فرمایا اس لیے علماء کا اس بارے میں جو ہے وہ کلام ہوا کہ آیا اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جبریل امین سے گفتگو کرنا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرنا ہے قاضی اعظم کی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہی گفتگو فرمائی کہ یہ اقلا محال بات نہیں ہے ممکن بات ہے کہ کوئی نبی براہ راست اللہ تبارک و تعالی سے گفتگو کرے کوئی نبی براہ راست اللہ تبارک و تعالی سے بات کرے یہ ممکن ہے ٹھیک ہے کیونکہ قران پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيحيى باذنه ما يشاء یعنی کسی بندے کی کسی شخص کی کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا اس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجے جو اللہ کے اذن سے اس بندے پر جو چاہے وحی کرے یہ تین صورتیں بیان کی گئی ہیں ماں حجاب پردے کے پیچھے سے کلام یعنی مخلوق اللہ تبارک و تعالی سے شجاب کے اندر ہوتی ہے مخلوق اللہ تبارک و تعالی کو دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتی تو حجاب کے پیچھے سے کلام جیسے سعید الموسا اللہ نبی السلاق اسلام سے کلام ہوا اللہ تبارک تعالی نے ان سے کلام فرمایا اور اسی طرح دوسری صورت کے وحین او رسولن کہ اس کی طرف کوئی فرشتہ بھیجے عام طور پر انبیاء کرام علیہ السلام پر خود ہمارے اسلام پر بکثرت ایسا ہی ہوا کہ فرشتہ جو ہے وہ وحی لے کر آتا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اللہ کا پیغام پہنچاتا اب آخری تیسری صورت واہ کی ہے تو اس سے مراد کیا ہے ماں برائے شہزاد بھی گفتگو ہو گئی اور جو ہے وہ فرشتے کے ذریعے بھی گفتگو ہو گئی تو یہ تیسری صورت کیا ہے اس کے بارے میں قزیا بلکہ فرماتے ہیں کہ اس کا ظاہر یہ ہے کہ اس کا مطلب ہوا کہ براہ راست پردے کے پیچھے نہیں براہ راست اللہ تبارک و تعالی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی ہے یہ تینوں تینوں کی تو نے تینوں صورتیں پائی جائیں گی زیادہ ظاہر کیا ہے ماور شاپ تو موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو ہو گئی کلام ہو گیا اور یورسلا رسولن والی جو سورت ہے وہ کس میں آ گئی کہ جو عام طور پر انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی ہوتی رہی یہ تیسری صورت کیا ہے تیسری صورت کا زیادہ ظاہر یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے بالمشاہدہ زیارت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گفتگو کرنا اور یہ ہمارے آقا علیہ اسلام کو حاصل ہوا ہے بعض نے کہا کہ اس سے مراد براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی کے دل کے اندر کسی بات کو ڈال دینا ہے کسی بات کو ڈال دینا یہ بھی اس کا معنی ہے لیکن ظاہر زیادہ تر یہ ہے کہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو ہوئی کلام ہوا تو قرآن پاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ والنظم کے اندر یہ ارشاد فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی یہ بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے گفتگو کا وہ تو وہ ہے وہ تو وہ ہے ہے تمہیں کیا کیا کہ وہ کیا ہے؟ وہ مقام وہ تو وہ مقام ہے یعنی اس کی خوبصورتی بیان نہیں ہو سکتی اس کی چاشنی بیان نہیں کی جا سکتی اس کی لذت کو بیان نہیں کیا جا سکتا تو اس کو پھر ابہام کے ساتھ اس انداز میں تعبیر کرتے ہیں اس انداز میں گفتگو کرتے ہیں جب کسی کا مقام اور مرتبہ کسی کے سامنے کھل کے بیان نہ کرنا ہو یا بہت زیادہ اس کا مقام اور مرتبہ بیان کرنا ہو تو پھر یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ اس نے مجھے جو بتایا نا وہ مجھے بتایا ہے جو مجھے بتایا نا وہ بتایا ہے اس نے بس تمہیں کیا پتا جو میں نے دیکھا میں نے دیکھا ہے تم نے کیا دیکھا تو یہ امام والا کلام کسی چیز کی عظمت اور اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے تو یہاں پر اس انداز میں گفتگو کی ہے تو بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کی طرف وحی کی اور پھر جبریل امین نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس صلی اللہ کا پیغام نے کر ہے لیکن جمہور کا یہی قول ہے کہ یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں فأوحا اللہ نے اپنے بندے کی طرف واہیے کی اور یہی بات اللہ نے سورہ اسرہ میں فرمائی کہ سبحان اللہی از راب عبدی پاکہ وہ ذات کے جو اپنے بندے کو لے گئی وہاں پر بھی بندے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور یہاں پر بھی بندے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بیش میں جبجل امین کا کوئی واضطہ نہیں ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں آگے مزید پہلے عبارت دیکھیں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وأما ما ضرد في هذه القصة من مناجاته لله تعالى وكلامه معه بقوله فأوحى إلى عبده ما أوحى إلى ما تضمنته الأحاديث فأكثر المفسرين على أن الموحية هو الله عز وجل إلى جبريل وجبريل إلى محمد إلا شجوذا منهم اَوْحُ <الْإسرائي> یعنی اگرچہ مالکیاں اکثر مفسرین کا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ وحی کی جبریل امین کی طرف امین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تک پہنچایا لیکن علما کی بڑی تعداد اسی بات کی قائل ہے کہ یہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو اور چونکہ اس میں کوئی محال بات نہیں ہے کوئی استحالہ نہیں ہے تو ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی گفتگو ہوئی ہے فرماتے ہیں مزید کہ وہ حکیہ انیل اشعاری کی وہ حکم عباس کہ یہ بات امام ابو الحسن اشعاری نے بھی بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست گفتگو ہوئی اور اسی طرح یہی بات علماء نے ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی نقل کی وہ ان کا رہو آخر اور بعض علماء نے اس کا انکار بھی کیا ہے کہ نہیں اللہ تبارک و سے گفتگو نہیں ہوئی لیکن صحیح یہ ہے کہ گفتگو ہوئی ہے میں آگے حجی سے پاک بھی ذکر کرتا ہوں کے حوالے سے مزید فرماتے ہیں ابن عباس علی اللہ تعالیٰ عنہوں سے میراج کا جو واقعہ ذکر کیا اس میں نبی کریم صلی اللہ وسلم کا یہ قول بھی ذکر کیا کہ کہنا اللہ حضور قریب ہوئے قریب سے قریب تر ہوئے قریب ہوئے قریب سے قریب تر ہوئے تو اس میں حضور علیہ السلاد السلام نے فرمایا فارقنی جبریل, جبریل مجھ سے جدا ہو گئے اور آواز ساری ختم ہو گئی سب ختم میرے پاس کوئی آواز نہیں تھی کلام عربی حضور خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے رب کا کلام سنا اور اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہا تھا کہ مطمئن ہو جائے آپ کو اطمینان حاصل ہو آپ کا خوف جاتا رہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہو جائے قریب ہو جائے یعنی اکال السلاق اسلام کو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما ہے ادنو یا محمد ادن یا محمد قریب ہو احمد قریب ہو مجد یعنی قریب آنے کا اللہ تبارک و حکم ارشاد فرما رہا ہے تو خود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تو بات ساری ختم ہو گئی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب کا کلام سنا رب سے میری بات ہوئی مزید آگے فرماتے ہیں وہی بات جو پیچھے میں ذکر کر چکا کہ قرآن مجید فرقان شمید میں واحد کی تین قسمیں بیان کی ہیں ویسے تو علماء نے اور تفصیل کے ساتھ کلام کیا کہ نبی کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کتنے طریقے سے آتی تھی جس کی تفصیل بخاری شریف کی ابتدا کے اندر گزرتی ہے کہ مختلف طریقے وحگی کے ذکر کیے گئے ہیں کہ کبھی امین انسانی صورت کے اندر حاضر ہوتے ہیں کبھی وحگی جو ہے براہ راست دل کے اندر اتاری جاتی ہے کبھی جو ہے کسی اور فرشتے کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کوئی فرشتہ آیا ہے تو مختلف اس کی صورتیں بنتی ہیں پرانے پاک میں جو تین صورتیں بیان کی گئی ہیں جس کا بھی میں نے پیچھے تفصیل سے ذکر کیا اسی کو کی رحمۃ اللہ تعالی ذکر فرما رہے ہیں فرماتے ہیں وفی فی نحو منو نحو منو کہ اسی طرح کی بات جو ہے جو پیچھے بھی ذکر ہوئی ہے فاروق جبریل, جبریل مجھ سے جدا ہو گئے اور تمام کی تمام آوازیں ختم اور میں فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سن رہا تھا اسی طرح کی ایک بات جو ہے حضرت اللہ عنہ سے فرمایا شاین جیسا کہ پیچھے پردے کے پیچھے سے کلام کرنا تک تکلیمی موسی جیسا کہ موسی علیہ السلام سے کلام ہوا وہ بھی ارسال الملائکۃ کحاری جمیع الانبیاء و اکثر احوال نبی جنا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوسری صورت کیا ہے ملائکہ کو بھیجنا جیسا کہ تمام کی تمام انبیاء کی طرف اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کو بھیجتا رہا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی اکثر وحی ایسے ہی آیا کرتی تھی استاریسو قوله وحین تیسری صورت کیا ہے وحی ہونا ایک تو پردے کے پیچھے سے کلام ہونا دوسرا فرشتے کا آنا تیسرا کیا ہے وحی تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں ولم جب قامن تقسیم سوری کلام الا المشافہۃ مع المشاهده کہ براہ راست زیارت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے گفتگو ہو یہی ایک دوسری صورت بنتی ہے دوسری صورت اور کوئی نہیں ہے یہی صورت بنے گے وقد قیل الوحی هنا هو ما يلقيه في قلب النبي صلى الله تعالی علیہ وسلم دون واسطۃ کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر جو وحی ہے وہ کیا ہے بغیر کسی واسطے کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کے اندر بات کو دان دینا یہ ایک قول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر پہنچے تو مختلف واقعات پیش ہے وہاں پر بہت سارے واقعات پیش ہے کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کو جو میراج کروائی اس کی ایک حکمت کیا تھی لِنُورِيَهُ مِن آیَاتِنَا تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں لَقَدْ رَعَا مِن آیَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَا کہ حضور نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی آسمانوں پر فرشتے انبیاء مختلف چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھی تو اس میں سے ایک بات پیچھے گزر چکی کہ جب جب امین علیہ السلات اسلام کے ساتھ حضر السلط اسلام اوپر پہنچے سدرت المتہا کے پاس تو ایک فرشتہ ایک پردے کے پیچھے سے نکلا تو جبریل امین سے پوچھا حضور اللہ نے کی کون ہے تو جب امین علیہ السلاط اسلام نے ارض کی کہ میرے خیال میں تو میں سب سے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہوں سب سے زیادہ قرب مجھے حاصل ہے لیکن میں نے میں جب سے پیدا ہوا ہوں پہلی مرتبہ اس فرشتے کو دیکھا ہے. پھر اس فرشتے نے اللہ اکبر اللہ اکبر شروع اللہ الہ الا اللہ شروع اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑا یعنی اذان پڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب پرشنے نے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر تو اللہ تبارک و طلعہ نے اشار ج جگہا کہ صدق عبدی میرے بندے نے صد کہا أنا أكبر میں ہی صد سے بڑا ہوں تو جب اس نے اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہا تو بھی اللہ تبارک و طلعہ کی طرف سے یہی آواز سنی یہی گفتگو سنی کلام سنا حضرت السلام نے کہ صدق عبدی میرے بندے نے سچ کہا کہ میں ہی معبود ہوں میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اسی طرح اشحد محمد رسول اللہ پر بھی فرمایا حیال حیال پر نہیں ذکر کیا گیا کہ کیا فرمایا باقی کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ذکر کیا گیا ہے تو غازی اعظم کے فرماتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ حضور اللہ نے یہ والی گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنی ہو یہ والی گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنی ہو مزید خود فرما رحمت اللہ تلاڑے کے ان دونوں حدیثوں کے اوپر آگے چل کے ایک فصل کے اندر یہ گفتگو کریں گے پہلے یہ دیکھیں پھر آگے مزید گفتگو کرتے ہیں فرماتے ہیں وقت ابو بکرین البزارو عن أليج في حديث الإسراء ما هو أوضح في السماء النبي صلى الله عليه وسلم لكلام الله من الآية فذكر فيه فقال الملك الله أكبر, الله أكبر فقيل لي من وراء الحجاب صدق عبدي أنا أكبر, أنا أكبر وقال في سائر كلمات الآذان مثل ذلك ويديء الكلام في مشكل هذين الحديثين فلف باد ما یوش بہ وغیرہ رحمت اللہ وہی گفتگو کر رہے ہیں کہ جو پیچھے بات ہو چکی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کلام کرنا ممکنات میں سے ہے کیا ہے ممکنات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے کلام کرے اس میں کیا کیا محال ہے ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالی گفتگو فرما سکتا ہے اپنے بندے سے اب وہ اس کے اندر قوت پیدا کر دے کہ جس کی وجہ سے بندہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام سننے پر قادر ہو یہ الگ بات ہے کہ عام بندے بیداری کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی سے گفتگو نہیں کر سکتے بیداری میں گفتگو نہیں کر سکتے یہ انبیاء رام علیہم السلام کا ہے کہ ان کو اللہ تبارک وطالیہ رشتے کے ذریعے وہی بیچتا ہے یا ان سے اللہ تبارک کلام کیا جیسا کہ موسا علیہ السلام سے کلام ہوا دو مرتبہ کلام ہوا ایک مرتبہ جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا جب آپ مدین سے واپس مصر آ رہے تھے تو وادی ایمن کے اندر بقائے مبارکہ میں آپ کو ندا دی گئی اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کی گفتگو ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کا لطف جو موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا اور جیسی بات کی وہ کمال کی تھی امام غزالی نے بڑی خوبصورت بات کہی پہلے بھی یہ واقعہ ہو چکا لیکن لطف والا ہے اور اہل محبت لطف والی باتوں کو بار بار ذکر کرتے ہیں کہ امام غزالی نے جب موسیٰ علیہ السلام نے عالم اربح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ علما امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح یعنی منصب تبلیغ میں کہ جس طرح انبیاء بنی اسرائیل تبلیغ کرتے رہے اسی طرح علماء امت بھی تبلیغ کرتے ہیں یہ حدیث پاک ثابت ہے بعض نے اس کو موضوع کا لیکن صحیح تحقیق یہ ہے خاص طور پر امام غزیر رحمۃ اللہ علیہ نے حسن و کے اندر پر تحقیق کی ہے کہ یہ حدیث کیا ہے ثابت ہے موجود ہے یہ حدیث پاک امام اہل سنت نے بھی فتاور فتح کے اٹھائیس میں اور المعتقد کے حاشیے میں اس روایت کو ذکر کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ فرمایا آپ اس کی مثال پیش کریں امام غزاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی روح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا انہوں نے آ کے سلام کیا موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے کہا محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد, ابن محمد غزالی کہا میں نے تو صرف آپ, کا نام پوچھا تھا. آپ نے اپنے والد کا اپنے دادا کا اپنی نسبت سب بتا دی کہا اللہ تبارک و تعالی نے بھی تو آپ سے فقط اتنا پوچھا تھا وما دل کبھی امین کا یا کیا آپ کے سیدھے ہاتھ میں اے موسا کیا ہے تو آپ نے یہ نہیں کہا کالاس بس یہ میرا عصا ہے میری لاٹھی ہے بلکہ آپ تو آگے بھی گفتگو کرنے لگے اتوک کا میں اس پر سہارا لیتا ہوں اس کے ذریعے میں اپنی بکریاں ہانکتا واڑیا اڈا غلی ماری وہ اخرا میرے لیے اس میں اور زیادہ نفے بھی ہیں تو آپ بھی فقط اتنا عرض کر دیتے بارگاہ رب العزت میں میرا یہ عصا ہے میری لاٹھی ہے علیہ اسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے رب سے گفتگو میں مزہ آ رہا تھا لطف آ رہا تھا تو اس لیے میں نے بات کو طول دیا تو امام غزالی نے عرض کی کہ مجھے بھی آپ سے گفتگو میں مزہ آ تھا اس لیے میں نے اپنی بات کو طول دیا تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یہ وہ لطف ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو بیداری میں عطا فرماتا ہے کہ موسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کی تو قاضی کو ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کرنا یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بعض کے ساتھ کلام کرنا یہ عقل ممکن ہے عقل ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے بالخصوص سیدنا موسا علی نبینہ علیہ السلام السلام کے لیے تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاقید فرمایا موسا تکلیما اللہ نے موسا علیہ السلام سے کلام کیا تکلیمہ قید بھی لگائی مصدر کے ساتھ تاکہ مجاز نہ رے حقیقت پر کلام آ جائے کہ واقعی اللہ تبارک و اطراع نے گفتگو کی یہاں پہ کوئی مجاز ہی والا مراد نہیں ہے باقاعدہ گفتگو یہاں پر مراد ہے تو جب یہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے کلام کر سکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا امام بیحقی نے دلائل کے اندر یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ وہاں پہ گفتگو کیا ہوئی کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کیا ہوئی تو اس میں سے بعض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ مانگیے سوال کیجیے تو حضرت علیہ السلاط اسلام نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور آواز عطا فرمائی مختلف باتیں عرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ان کو ملک عظیم عطا فرمایا عیسیٰ علیہ السلاط اسلام کو تو ایسا بنایا کہ وہ مادرزاد اندھوں کو شفا دیتے تھے مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے کوڑیوں کو شفا دیتے تھے تو اللہ اللہ تبارک اطرا نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ہم نے آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے اور توریت میں لکھا ہوا ہے کہ محمد الحبیب الرحمان محمد رحمان کے حبیب ہیں پھر اللہ تبارک وطر نے کئی باتیں ارشاد فرمائی کہ ہم نے آپ کو یہ یہ عطا کیا آپ کی امت کو اللہ تبارک وسط نے امت بنایا یہی اول ہے یہی آخر ہے یعنی دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخر قیامت پہنچنے کے اعتبار سے پہلے یہ ساری باتیں اللہ تبارک وطار نے ارشاد فرمائی جس کو امام بی حقیق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے درائل نبوہ کے اندر ذکر فرمایا ہے تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی تھی اسی طرح قاضی از مالکی رحمت اللہ یہاں پر یہ گفتگو فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوے آسمان پر ملے تھے ساتوے آسمان پر ملے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کا گمان یہ تھا کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کلام کیا ہے تو موسا علیہ السلاط اسلام یہ سمجھتے تھے کہ ان سے اوپر کسی کو نہیں لے جایا جائے, جائے گا ان سے اوپر وجہ کیا سمجھتے تھے وجہ کیا تھی کلام کلام کو وجہ سمجھتے تھے اور ان سے اوپر کسی کو کلام کی بنیاد پر نہیں لے جایا جائے, جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم کو جب موسا علیہ السلاط اسلام سے اوپر لے جایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح کلام کی وجہ سے موسا علیہ السلاط اسلام کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا اسی کلام کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بھی اوپر لے جایا گیا ٹھیک ہے موسا علیہ السلاط اسلام کلام کی نسبت سے یہ سمجھتے تھے کہ مجھے مجھ سے اوپر کسی کو نہیں لے جایا جائے, جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اوپر لے جایا گیا تو حضر علیہ السلاط اسلام کو ان سے بڑھ کر کلام کی تعداد حاصل ہوئی اسی بات کو ذکر کر رہے ہیں قاضی آزمال کے رحمت اللہ طوع به نصا في ذلك في الكتاب واكده بالمصدر دلاله على الحقيقه ورفع فرفع على ما ورد في الحديث في السماء السابعه بسبب كلامه ورفع محمدا فوق هذا كله حتى بلغ مستوا وسمع صريف الاقلام یعنی حضور علیہ السلاط اسلام اوپر تک پہنچے اور مصطفیٰ کے مقام پر پہنچے مصطفیٰ یعنی بالکل سیدھی جگہ پر اور وہاں اپنے قلم کے چلنے کی آواز سنی تقدیرے جو قلم لکھتے ہیں ان کے چلنے کی حضرال نے کلامی تو جب موساط اسلام کلام کر سکتے ہیں تو حضور علیہ السلاط اسلام کے حق میں کلام کیسے محال ہو گیا یا کیسے بعید ہو گیا ایسا نہیں ہو سکتا تو سبحانا من خصا من شاء بما شاء پاکی ہے اس ذات کو کہ جو جس, جس کو چاہے جس طرح چاہے خاص کر لے وجعل بعضهم فوق بعض درجات اور اللہ نے انبیاء میں سے باظ کو باظ کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اگلی گفتگو جو قاضی اعظم مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے اس پر بھی سندے کے ایک طرح سے کلام تو پیچھے گزر ہی چکا ہے۔ اس کا خلاصہ میں یاد کر دوں کہ سورہ بن کے اندر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ علمہ دنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم جب وہ میرا اترے تمہارے ساتھی نہ راہ سے ہٹے ہیں نہ بہکے ہیں وما ان ہوا اندا وشن یہ تو اپنی خواہش سے گفتگو بھی نہیں کرتے یہ تو وہی گفتگو کرتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے علامہ شدید الخوا ان کو زبردست قوتوں والے نے سکھایا زو مل جو بڑا تانا ہے اب یہ علامہ شدید القوا کے بارے میں مفسرین کے دو طرح کے اقوال ہیں مفسرین کے دو طرح کے اقوال ہیں کہ کس نے سکھایا بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جبریل امین ہے اس سے مراد جبریل امین ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جبکہ بعض کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو زبردست قوت والی بڑا دانا ہے کہ جنہوں نے جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سکھایا ہے تو اس میں پھر علماء کا اختلاف ہوا کہ یہ جو آگے جا کے فرمایا ہے تمہ دنا فتح اللہ فقان او اودنا حضور قریب سے قریب ہوتے گئے دنا قریب ہوئے اللہ اور قریب ہوئے قاب او یہاں تک کہ دو ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا یا دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا اس سے مراد کیا ہے تو بعض متصرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جبریل امین اور نبی کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کے قریب ہوئے جبریل امین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کے قریب ہوئے بعض ہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدرت کے, قریب ہوئے. صدرت کے قریب ہوئے جبکہ علما کی ایک تعداد یہ کہتی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہوئے اللہ کے قریب ہوئے جبکہ بخاری شریف کی گدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک وزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا دلال رب دلال جبار رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اب اس کا معنی کیا ہے وہ معاف کرتا ہوں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو جبریل امین کا مقام اپنی جگہ پر ہے جبریل امین کا مقام اپنی جگہ پر ہے اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے لیکن جبریل امین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کے خادم ہے اللہ حضرت نے پورا رسالہ لکھا ہے اجلا جبریل کے نام سے کہ جس میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جبریل امین علیہ السلاط السلام بھی حضور علیہ السلاط اسلام کے خادم ہونے پر فخر کرتے ہیں تو یہ جو ملاقات حضور علیہ السلاط اسلام کا شان و مرتبہ بیان ہو رہا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ جبریل امین کا مقام اپنی جگہ پر لیکن اس شان و شوکت کے ساتھ ساری باتیں بیان کرنا کہ وہ چمکتے تارے اترے معراج پر گئے پھر قریب ہوئے اللہ تبارک وط نے وحی کی انہوں نے سجرت المنتہا کے پاس دوبارہ دیکھا جنت الماواد کے قریب ہے یہ ساری باتیں جو ذکر کی جا رہی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو وانا جبریل امین علیہ تو بارگاہ رسالت میں بار بار حاضر ہوتے رہے حتیٰ کہ امام زرقانی اور رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ چوبیس ہزار مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے جبریل امین علیہ السلط اسلام چوبیس ہزار مرتبہ بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوئے ہیں تقاضا کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قریب ہونا یہ ساری چیزیں دیکھنا کس کے ساتھ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جبھی حضور علیہ السلاط اسلام کے مقام و مرتبے کو اور زیادہ واضح طور پر بیان کیا جا سکے گا ورنہ جبریل امین علیہ السلاط اسلام کو حضور کے صدقے میں عزت ملی ہے حضور کے صدقے میں ان کا مقام و مرتبہ یہ بڑا ہے خود فرماتے ہیں کہ آپ کی رحمت میں سے مجھے یہ حصہ ملا ہے کہ شیطان کے مردود ہونے کے بعد میں بڑا ڈرا کرتا تھا لیکن جب میں نے آپ کے اوپر وحی لانا شروع کی نزل ابھی روح الامین امین تو امانت دار مجھے قرار دیا گیا متا امین یہ سفاتیں جبریل امین کے بھی بیان کی گئی ہیں جبریل امین کہتے ہیں کہ اس سے مجھے امن حاصل ہوا آپ کی رحمت میں سے مجھے یہ حصہ حاصل ہوا ہے تو جبری امین علیہ السلام السلام کو تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت میں سے حصہ ملا ہے اس لیے سارا تقاضا کیا ہے کہ یہ ملاقات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوئی ہو اب اس کا معنی کیا ہے اس کو بھی ذکر کرتا ہوں پہلے عبارت دیکھ لیں فصل. بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ضرد في حديث الإسرائي وظاهر الآية من الدنوب والقرب من قوله دنا فتدلى فكان قاب قوسين أودنا فأكثر المفسرين أن الدنوب والتدلي منقسم ما بين محمد وجبريل عليهم السلام أو مختص بأحدهما من الآخر أو من الصدرة المندهى قال الرازي وقال ابن عباس هو محمد دنا فتدلل ربّه وقيل معنى دنا قروبا وتدلل زاد في القرب وقيل هما بمعنى واحدين اي قربا وحتا مكي والماورديو ان ابن عباس هو الرب دنا من محمد فتدلل اليه اي امره اگر یہ معنی دیں کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو اللہ تبارک و تعالی قریب ہونے سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالی قریب ہونے سے پاک ہے کیونکہ وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے جسم و جسمانیت سے پاک ہے تو اس طرح کی جب بھی کوئی آیت آتی ہے یا حدیث آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر مضاف معذوف ہے مضاف معذوف ہے جیسے یہ حدیث پاک قیامت کے دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا جس میں سات افراد کو سایہ ملے گا تو وہاں اللہ کے سائے سے مراد اللہ کے ارشد جہاں پر یہ آیا کہ اذاب مطلب آ جائے ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ الفاظ جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہوا اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم قریب ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم قریب ہوا کہ اے محمد آپ قریب آ جائیے آپ قریب آ جائیے تو یہ ہم وہاں پر معذوف مانیں گے آگے مزید فرماتے ہیں کہ نقاشو عن الحسن قال دنا من عبده محمد فقرب منه ما شاء عن من قدرته ہی یعنی امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلط اسلام اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہوتے چلے گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور اللہ نے اپنے اس بندے کو جو اپنی عظمتوں اور قدرتوں میں سے دکھانا چاہا وہ دکھایا۔ قال وقال ابن عباس هو مقدم ومؤخر تدلل الرقرف لمحمد صلى الله تعالی علیہ وسلم ليله المعراضي فجلس عليه ثم رفيء فدنا من ربه کہ رف رف آیا حضورت اسلام کی بارگاہ میں ابن عباس فرماتے ہیں یعنی یہ سواری تھی جس پر حضر الد اسلام سوار ہوئے اور آگے چلتے چلے گئے پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جبریل جبریل جبریل نے مجھے چھوڑ فارقل ون قطعات اور مجھ سے آواز ساری ختم ہو گئی وہ کلام ربزلہ اور میں نے اس قرب میں اپنے رب عزب عدل کا کلام سنا حضرت انس کی پاک کے حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا. صدرت امین رک گئے اب آگے نہیں بڑھے بلکہ کیا ہوا صدرت الملتحہ پر پھیر گئے اب دنا فتد اللہ کا مرتبہ شروع ہوا قریب سے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے گئے اور اللہ تبارک وطرہ نے وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لا مکان میں پہنچے تو گفتگو کی اور حضور علیہ السلام پر 50 نمازیں یہ فرض فرمائیں وَذَكَرَ حَدِيثَ الْإِسْرَا وَأَن محمد بْنِ قَعْبٍ هو محمدٌ دنا من ربه فكان طاب قوسين أو أدنى وقال جافر بن محمد بن محمد أدناه ربه منه حتى كان منه كقاب قوسين وقال جعفر بن محمد والدنوب من الله لا حد له ومن العباد بالحدود وقال أيضا ان قطعت الكيفية عن الدنوب على طرق كيف حجب جبريل عن دنوبه ودنا محمد إلى ما أوضع قلبه من المعرفة والإيمان فتدل بسكون قلبه إلى ما أدناه وزال عن قلبه الشك والارتياق كمام جعفر صادق فرمات ہیں کہ جو جبریل امین تھے وہ تو ٹھہر گئے ان کے اندر یہ قوت طاقت اللہ نے نہیں رکھی تھی کہ وہ آگے بڑھیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اندر اللہ نے ایسی معرفت ایسی قوت رکھی کہ آپ بلا شک و شبہ بغیر کسی دگ دغ دگے کے آگے بڑھتے چلے گئے کوئی روک ٹوک نہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے سکون قلب کے ساتھ حاضر ہوئے ہر طرح کا شک و شبہ سے آپ کا دل مبارک یہ پاک تھا اب آگے رحمت اللہ گفتگو کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے بعض میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوئے اور بعض میں کیا اللہ تبارک و قریب ہوا ٹھیک ہے اور بعض میں یہ ہے کہ حضر الصلاۃ امین کے قریب ہوئے جبریل امین اور حضور اللہ کے قرب میں تو کوئی اشکال نہیں کہ یہ دونوں قریب ہو سکتے ہیں حضور علیہ السلاط اسلام کا اللہ کے قریب ہونا تو جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و مکان سے پاک ہے حضور علیہ السلاط اسلام کا قریب ہونا اس کا مطلب یہی کہ حضور کے درجات کے اندر مسلسل اضافہ ہوتا رہا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص مراتب یہ ملتے رہے کہ آپ کے مرتبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا رہا آپ کی معرفت جو تھی پہچان جو تھی اس کے انوار کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسرار تھے جو راز تھے ان کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشاہدہ کرتے رہے اور اللہ تبارک و کا قریب ہونا اس معنی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھلائی عطا فرمانے والا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انسیت عطا فرمانے والا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کا اکرام فرمانے والا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ لطف فرمانے والا حضور علیہ کے مقام و مرتبہ کو بڑھانے والا یہ اس کا معنی بنے گا قریب ہونے کا معنی ٹھیک ہے نا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جگہ سے مکان سے پاک ہے مطلب یہ کہ اللہ تبارک تعالی مشاہدات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کرواتا رہا یہاں تک کہ اپنی ذات کا دیدار بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کروایا اب وہ کیفیت کیا تھی تو صاحب بہار شریف نے بڑی پیاری بات ارشاد فرما دی اور بات ختم کر کے رکھ دی کہ جن لوگوں نے اس بات سے انکار کیا کہ قیامت میں اللہ تبارک و کا دیدار نہیں ہوگا نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں دیدار اس کا ہوگا کہ جب کسی جہت کے اندر ہو کسی سمت میں ہو کسی جگہ میں اس کو دیکھا جائے گا تو صاحب بار شریعت نے قرآن و حدیث کے دلائل دینے کے بعد الگ ہے دلائی وہ موجود ہے قرآن و حدیث میں اس کے بعد ہم نے فرمایا کہ وہ دیدار کیسے ہوگا جب ہوگا جب بتا دیں گے جب ہوگا جب بتا دیں گے قیامت کے دن کیسے کے ہوگا یہ الگ بات ہے کہ اللہ سعودی رحمۃ اللہ تعالی نے البدور السافرہ میں فرمایا کہ اللہ تبارک تعالی اس وقت بندے کی نظروں کی کیفیت ایسی کر دے گا کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک تعالی کو وہ دیدار کر سکیں گے لیکن جب ہوگا اصل کیفیت اسی وقت بیان ہو سکے گی جی تو فرماتے ہیں کہ جو دیکھنے کی کیفیت ہے نا یہ ہمارے پر مفسی ہے ہمیں نہیں معلوم کہ کس انداز میں دیکھا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا خاصہ ہے انہوں نے دیکھا وہی جانتے ہیں کہ کیسے دیکھا فرماتے ہیں رحمتہ اللہ درمیان میں یہ بات بھی کی ہے کہ یہ باتیں اسی طرح ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں دو حدیثوں کے اندر ہے ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے رات میں تجلی فرماتا ہے تو اس کا مطلب اللہ تبارک انوار و رحمت خاص رحمتیں رات کے پچھلے حصے کے اندر آسمان دنیا پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں اسی طرح ایک روایت کے اندر ہے کہ بندہ جب ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں بندہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا اس کی طرف جاتا ہوں تو اس سے مراد کیا ہے اللہ کی رحمت اللہ تبارک و تعالی تیز دوڑنے سے تمام چیزوں سے کیا ہے پاک ہے۔ تو اسی طرح یہ میرات کے واقعے کے اندر بھی تعبیر کی جائے گی۔ فرماتے ہیں قال القاضی ابو الفضل رضی اللہ عنہ اعلم انما وقع من اضافۃ الذنوب بالقرب منه هنا من, من الله او الى الله فليس بدنو ولا قرب مدن بل كما ذکرنا ان جعفر بن محمد الصادقی ليس بالدنوف حد وإنما دنوف النبي صلى الله عليه وسلم من ربه وقربه منه إبانة عظيم منزلته وتشريف رتبته وإشراق أنبار معرفته ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته ومن الله تعالى له مبرة وتأنيس وبسط وإكرام ويتأول فيه ما يتأول في قوله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا على أحد الوجوه نزول إغضال وإجوال وقبول وإحسان قال الباستي من تفاهم أنه بنفسه جعل ثم مصافة بل كلما دنا بنفسه من الحق تذلى بعدا يعني أن تلقي حقيقته إذ لا دنوبة للحق ولا بعده وقوله قاب قوسين أو أدنى فمن جعل الضمير أعيدا إلى الله تعالى لا إلى جبريل على هذا كان عبارة عن نهاية القرب ولطف المحلي وإيداح المعرفة والإشراف على الحقيقة من محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعبارة عن إجابة الرغبة وقضاء المطالب وإظهار التحفي وإنافة المنزلة والمرتبة من الله تعالى له ويتأول ويُتأول فيه ما يُتأول في قوله من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة قرب امبل ایجابتی و اتیا ام اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہ پڑھنا اور بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے میراج کا واقعہ جو باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں وہ یہاں تک پوری ہو گئی ان اللہ تبارک و تعالی اگلی فصلوں کے اندر انتہائی خوبصورت کا نام قیامت کے دن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص مقام و مرتبہ حاصل ہوگا اس کا تذکرہ کریں گے رب العزت جلہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت میں سے حصہ اطا فرمائے اور ہمیشہ آپ کا مقام و مرتبہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین باہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم